سلسلہ سیرت النبی میں غزۂ بدر کا بیان چل رہا ہے جو انشاءاللہ آج پورا ہو جائے گا گزشتہ جمعے میں یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مقتورین بدر یعنی وہ بڑے کفار یا وہ لوگ جو مشرقوں کے سربراہ سردار تھے ابو جہل کی طرح کے اور اتبا اور شہبہ جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق مارے گئے اور عین اس جگہ مارے گئے جہاں آپ نے فرمایا تھا اور پھر ایک کنویں کے اندر ڈلوا دیے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ان سے کچھ باتیں کی جس میں آپ نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ کتنے برے لوگ تھے نبی کے ساتھ تمہارا معاملہ کتنا برا تھا اور اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کتنا برا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں کہیں اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی ہے اور کفر کو اور کافروں کو اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے اس فتح مبین کی بشارت کے لیے اور اس خوشخبری کو سنانے کے لیے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قاصد مدینہ منورہ کے جانب روانہ فرمایا مدینہ منورہ کا ایک بالائی علاقہ تھا اونچا علاقہ اور ایک زیر علاقہ تھا تو جو بالائی علاقہ تھا وہ آلیہ کا علاقہ تھا اور جو زیر علاقہ تھا وہ صاف علاقہ علاقہ تھا جیسے ہمارے علاقوں کے اندر کسی علاقے کو اپر اور لوور کہا جاتا ہے کسی ایک ہی جگہ تو سیدنا اسامہ ابن زید کو اسامہ ابن زید کے والد سیدنا زید ابن حارثہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے منہ بولے بیٹے تھے ان کو مدینہ نورا کے نچلے علاقے کی طرف بھیجا اور سیدنا عبداللہ ابن روحا رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے اوپر کے علاقے کی طرف بھیجا ان کے بیٹے اسامہ ابن زید زید ابن حادثہ کے بیٹے وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اپنی نوعمری کی وجہ سے اور عمر تو یہ اس لیے ہوں گے بہت زیادہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے جو ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور لشکر مدینہ منورہ سے تھوڑا سا نکل بھی گیا تھا وہ انہی کی سربراہی کے اندر تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عن کی اور اس وقت ان کی عمر سترہ برس تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ دس ہجری کا ہے اور یہ واقعہ جو ہے بدر آٹھ ہجری کا ہے تو ان کی عمر سترہ برس سے آٹھ سال مزید کم کر دیجئے تو یہ کوئی نو سال کے ہوں گے اس وقت تو فرماتے ہیں اسامہ ابن زید کے ہم بقی میں تھے بقی جو قبرستان تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے ان کی وفات ہوئی تھی اسی نے اور ان کی بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی جو ان کے شوہر تھے ان کو بدر میں ساتھ جانے سے منع فرما دیا تھا لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس لیے بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا عثمان غنی کو اسحاب بدر کی طرح ہی آپ نے غنیمت میں سے حصہ آتا فرمایا کہ یہ رکے ہیں میری وجہ سے میں نے ان سے ان کو روکا تو ان کو حصہ بدر کی جو غنیمت تھی اس میں سے آٹھ لوگ بعض روایتوں میں زیادہ بھی آتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود بدر کے کی غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا ایک تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت دو عشرہ مبشرہ میں سے دو حضرات ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے حضرت سعد ابن سعید ابن زید ان دونوں کو آپ نے ابو سفیان کے لشکر کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا تھا اس لیے یہ دونوں حضرات بدر میں نہیں جا سکے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کا حصہ آتا فرمایا تھا حضرت ابو الوابا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینہ میں ذمہ داریاں دے کر آپ نے اپنی جگہ پر چھوڑا تھا ان کو بھی بندر میں سے حصہ عطا فرمایا حضرت عاصم بن عدی ان کو مدینہ کے بالائی علاقے کے اندر آپ نے کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی تھیں اور کہا تھا تم پیچھے رہو ان کو بھی حصہ عطا فرمایا اور دو ہارث نام کے دو صحابہ ہیں ان کو بھی آپ نے رستے سے واپس لٹایا تھا کسی کام کی وجہ سے تو ان کو بھی آپ نے بدر کا حصہ تھا فرمایا تو اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کا انتقال ہو گئے اور ہم ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے کہ اتنے میں حضرت زید ابن حارثہ خوشخبری لائے بدر اور یہ خوشخبری اتنی انہونی تھی صحابہ کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ جب انہوں نے آ کر نام بنام بتانا شروع کیا کہ ابو جہل مارا گیا اتبا مارا گیا شہبہ مارا گیا ولید مارا گیا امیہ ابن خلف مارا گیا تو سننے والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید ان کا کچھ دماغی خلل ہو گیا ہے اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایک ہی مارکے کے اندر ایک ہی دن میں کیسے مارے جا سکتے ہیں تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کا دماغ تھوڑا متاثر معلوم ہوتا اس طرح کریں کہ ان کا امتحان ہیں ان سے پوچھیں کہ میں کون ہوں اپنے بارے میں کہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ یہ بھی مارا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ویسے انہوں نے مارا گیا کہ گردان چلائی بھی ہے جس بندے کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مہاراج تو ان صاحب کے بارے میں ان سے انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر میں کون ہوں تو انہوں نے ان کا نام لے کر کہا کہ تم کھلا ہو کھلا انہیں کھلا ہو اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میرا دماغ ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بدر میں لازل شاہروں یہ معاملہ کیا تو یہ لوگ اس طریقے کے ساتھ اہل مدینہ کو خوشخبری ملی اور مقتی اور جو اسیران بدر تھے وہ لوگ جو قید ہوئے بدر کے اندر ان کو لے کر عذرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ مدینہ منورہ آئے بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں جس میں بہت سارے لوگ موجود تھے ستر کے لگ بھگ یہ قیدی تھے ان کے بارے میں یہ طے ہوا صحابہ کے مشورے سے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے فدیہ کا مطلب تاواں وہ رقم جو ادا کی جاتی ہے اور یہ مشورہ صحابہ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے دیا تھا اور بڑے لوگوں میں سے صحیح نوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا صحابہ میں سے ایک رائے آئی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے اور چونکہ بدر یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے تو آج کفر کو اتنی عبرتناک شکست دی جائے کہ کفر پھر کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے ایسا کفر بالکل کچل دیا جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے اور قتل بھی ہر شخص کو ہر مسلمان صحابی کو اس کا رشتے دار اس کے حوالے کیا جائے اور ہر شخص اپنے رشتے دار کو خود قتل کرے یہ جو قیدی اور اس سے ان کا ایک مقصد تھا ان کا مقصد یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک اتنی وسیع خلیج حائل کر دی جائے ایک اتنی اونچی دیوار اٹھا دی جائے کہ کوئی بھی چیز خواہ رشتہ داری ہو خواہ تعلق ہو خواہ رش بات بیٹے کا رشتہ ہو بھائی بھائی کا رشتہ ہو لیکن اگر درمیان میں کفر حائل ہے ایک کافر اور ایک مسلمان ہے تو کفر کی اس آڑ کو کبھی پار نہ کیا جا سکے اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا سب سے بڑا مقصد تھا تو اس پہ آنچ نہ آئے تمر فاروق وضی اللہ تعالی عن نے برملا اپنا مشورہ دیا کہ عرص اللہ میرا مشورہ یہ ان کو قتل کرے ہم فدیانہ نے اور قتل بھی ہر بندہ اپنے رشتے دار کو خود کرے تو آپ نے چونکہ صحابہ کی اکثریت کا کہ یہ رائے تھی کہ فدیہ لے لیا جائے تو آپ نے فدیا کا فیصلہ فرما لیا اللہ جانح کو اس رائے سے زیادہ جو فدیہ لینے والی رائے تھی اس کی بجائے صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی رائے زیادہ پسند آئی اور آسمان سے وحی اتری قرآن اتری کہ نبی کو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالی اس کو غلبہ عطا فرما دے کفر پر تو کفر کی قوت کو کچل دے اور زمین کو ان کے خون سے رنگین کر دے لیکن چونکہ یہ بات مشورے میں طے ہوئی تھی اور صحابہ کے مشورے کی اپنی وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ایسا ہوا تقریباً سارے ہی ہو گئے بات تو اس پر جب آسمان سے یہ ہی آئے اتری جس میں اللہ جل شاہوں نے ان کو زندہ چھوڑ دینے پر اپنی کچھ خفگی کا اظہار فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ بکر صدیق پر بیٹھ کر رو رہے تھے کہ ہماری رائے ہو نہ ہوئی جو اللہ کی رائے جو اللہ چاہتے تھے لیکن ظاہر بات ہے یہ آپشن تو ابھی بھی تھا لیکن اللہ جلہ شاہروں نے یہ نہیں کہا بلکہ وہی جو مشورہ تھا اسی کو انڈورس کیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشورے میں طے شدہ چیزیں کتنی اہم ہوتی چونکہ یہ صحابہ کے مشورے سے طے ہوا تھا تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتاب نازل نہیں فرمایا یعنی کوئی سزا نازل نہیں کی اور دوسرا یہ کہ اگرچہ بھی موقع موجود تھا اس بات کا لیکن اللہ سے اللہ نے مشورے کو کلعدم قرار نہیں دی بلکہ جس کا کہا جاتا ہے کہ زیادہ بہتر آپشن کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ زیادہ بہتر تھا تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ دونوں حضرات رو رہے ہیں نے پوچھا کہ کیا بات آپ کیوں رو رہے ہیں اور کہا کہ اگر آپ بتا دیں اور واقعی بات رونے کی ہوئی تو میں بھی رووں گا آپ کے اور اگر رونے مجھے رونا نہ آیا تو رونا اشتعاری چیز تو ہے نہیں اور عمر فاروق جیسے شخص کا رونا تو ویسے ہی کوئی آسان کام نہیں تو کہا کہ اگر رونا مجھے نہ آیا تو کم سے کم رونے کی شکل بنا لوں گا آپ لوگوں کے یعنی آپ کے ساتھ اظہار ایک جہتی کروں گا اگر مجھے پتا چلے کہ مسئلہ کیا ہے تو پھر ان کو بتایا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شاہ کو تو وہ مشورہ پسند آیا جو تمہاری زبان پر آیا تھا اور عمل جو ہے اس کے خلاف ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کئی موقع ایسے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے صحابہ کی رائے کے خلاف تھی جمہور صحابہ صحابہ کی اکثریت ایک طرف تھی اور عمر فاروق دوسری طرف تھے اور جب وحی آئی تو اللہ عمر کی طرف سے اللہ کی رائے عمر کی رائے تھی جب اس کا پتہ چلا تو یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نرانی خصوصیت ہے ایک ان کی ان کا خاص اعزاز اور ان کی غیر معمولی ذہانت ذکاوت توفیق ان چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے قیدی بن گئے قیدیوں میں سے دو قیدی ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے لیے رشتے کے دبار سے بہت ہی عزیز اور بھی تھے سارے رشتہ داری تھی. لیکن دو لوگ ایسے جن سے آپ کو زمانہ کفر میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی اور بلکہ راحت ہی پہنچی تھی ان میں سے ایک آپ کے داماد آپ کی سب سے بڑی بیٹی کے شوہر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالی ابو العاص حضرت خدیجہ القبرا کی بہن ہالہ کے بیٹے تھے یعنی حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے اور حضرت خدیجہ نے یہ رشتہ کیا تھا اور یہ بہت ہی ایک اچھے داماد اسلام نہیں لائے اس وقت تک لیکن کبھی حضرت زینت کو تکلیف نہیں پہنچائی باوجود اس کے کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت زینب انہی ابو العاص کے پاس مکہ میں رہ گئے لیکن انہوں نے کبھی بی بی کو تکلیف نہیں پہنچائی حالانکہ سارے یہ کافر تھے اور سارے مسلمان جو ہے وہ مدینہ جا چکے تھے تو یہ گرفتار ہو ان کا فدیہ مقرر ہوا اور ظاہر بات ہے کہ فدیہ گھر والے ہی دیتے ہیں حضرت زینب کے پاس پیغام آیا کہ شوہر گرفتار ہو گئے اتنے پیسے دینے یا اتنا سونا دینے حضرت زینب کے پاس گھر میں جس کا ہوتا نہیں ہوتی کوئی چیز ان کے پاس صرف وہ ہار تھا جو ان کی ماں خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی پر ان کو پہنایا تھا جیسے مائیں زیور دیتی تو انہوں نے وہی ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے والد کے پاس بھیج دیا اپنے شوہر کے فدیا کے اندر سچویشن دیکھیں کیسی فدیا دیا کس کو جا رہا ہے اور کس کے لیے دیا جا رہا ہے اور فدیے نے دیا کیا جا رہا ہے اللہ تعالی نبیوں کو بھی کیسے کیسے امتحانات سے گزارتے تو جب وہ مکے والا کاسد آیا تو حضور کے سامنے کہا کہ جی ابو العاص کا فدیہ آیا تو آپ کے سامنے وہ ہار رکھ دیا جو بیٹی نے بھیجا تھا اور حضور کی محبوب ترین بیوی کی نشانی حضر خدیجہ کے ساتھ حضور کو بہت شدید محبت تھی اور ساری عمر رہی ان کی افات کے بعد ساری عمر ان کو یاد کرتے رہے تو ہار دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضر خدیجہ کی یاد آئی بیٹی کی مظلومیت پہ بھی ترس آیا ہوگا کہ اس کے پاس اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز نہیں تھی کہ وہ بھیجتی سوائے ماں کی اس نشانی کے جو اس نے بھیجتی دی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہار تو آیا جائے خدی چاہو تو رکھ لو چاہو تو لوٹا کیا بلا آس کے ہاتھوں واپس بھیج صحابہ ان کے مداج شناس تھے ان کا اللہ یہ ہار تیدی کے ساتھ واپس جائے یعنی ہم نہیں لیتے تو ابو الاس چلے گئے اچھا پھر میں ابو راس کی بات پوری کر دوں اگرچہ اس کا بدر سے تعلق نہیں ہے یہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ ابو راس تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ ایک کابل اور وہ ظاہر اعتماد ان کی اس پر تھا کہ وہ کرتے ہی نہیں کرتے مکہ جا کر زینت کو بھجوا دو مدین اس لیے کہ کافر میاں اور بیوی جب ہجرت ہو جائے وہ جانی چاہیے وہ شاید ان کو آنے کی اجازت نہیں دی ہوگی اس وقت تو جب ہجرت ہو جائے تو حکم بھی الگ ہو جاتا ہے تو چونکہ شوہر مسلمان نہیں تھے اس لیے جیسے ہی حضرت زیرب کو موقع ملتا تو ان کے لیے ہجرت کا حکم ہے تو کہا کہ ان جا کے زیرت کو مدینہ بھیج یہ چلے گئے اور اب ان کی مرضی تھی چھوٹ تو گئے اور مسلمان بھی نہیں تھے کہ بندہ کہے کہ کوئی وعدہ پورا کرنا تو مسلمانوں پہ لازم ہوتا ہے لیکن ان عربوں کے اندر قریش میں کچھ صفات ایسی غیر معمولی تھیں واپس جا کر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زیرب سے کہا کہ ٹھیک آپ جائے مدینہ تو وہ جانے لگیں اور کہ نامی ایک صاحب تھے ان کے ذمہ لگایا کہ ان کو چھوڑا ہے مدینہ تو جب وہ جانے لگیں تو پہلے ایک صاحب تھے ایک بندہ مشرک آیا اور کہا کہ نہیں جانے دیں ابو سفیان آ گئے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت اب انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو نہیں جائیں گے تو گنانا بڑے جری آدمی تھے ان کے حوالے کیا تھا حالانکہ وہ بھی ادھری کے تھے مکہ کے تھے انہوں نے کہا کہ میں زینب کے اونٹ کے پاس بھی کوئی آیا تو تیروں سے چھل نہیں کر دوں ابو سفیان نے کہا کہ دن دہاڑے تو نہیں جائیں گی ہماری بےزتی ہے ذلت ہے ہماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن کی روشنی کے اندر مکہ سے مدینہ جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں ہم نے روک لیا آپ کو ایک دو دنوں کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جائیں ہماری آنکھوں کے سامنے مت لے کے جائیں جو ٹھیک ہے واپس آ گئے اور لیکن حضرت زینب کو اس دوران جو دھمکایا گیا جن لوگوں نے اس خوف کی وجہ سے ان کا حمل گر گیا حاملہ تھی اور پھر وہ واپس لائی گئی اور پھر دو تین دن کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کو مدینہ پہنچا کر ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اللہ کی شان ایسے ہوا کہ ابو العاص ایماندار آدمی تھے یہ وعدہ وفائی بھی ایماندار آدمی کرتا ہے اور ایماندار آدمی جب تجارت کرتا ہے تو لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں یہ شام جا رہے تھے تجارت کے لیے اور مکہ والوں کا پیسہ ان کے پاس تھا مکہ والوں کا سامان ان کو لوگ دیتے تھے امین سمجھ کر ان کو دیتے تھے تو یہ مکہ سے نکلے اور شام جانے والے تو آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے اور صحابہ تو یہ چھاپامار کروائیاں کرتے تھے ان کے اوپر کیونکہ لوگ ہر بھی کافر تھے ہر بھی کافر کا جان مال ہر چیز جائز ہوتی تو یہ کہیں نکلے مدینہ شام کے لیے اور مدینہ کے پاس سے گزرے تھے صحابہ کی ایک ٹولی نے ان پر حملہ کیا اور ان کا سارا سامان لے لیا سامان تو پکڑ لیا غنیمت تھی ساری یہ بھاگ نکلے ان یہ ہاتھ نہیں آ سکے اور یہ جو بھاگے اور جس بستی میں داخل ہوئے تو وہ مدینہ منوبرت قریب ترین بستی انہوں نے سوچا کہ اور تو کوئی صورت نہیں ہے لوگوں سے پوچھا کہ زینب کا گھر کی در بی کا جس کو تھوڑا سا پہلے بھیجا تھا تو زینب کا گھر پتہ چلا تو حضرت زینب بھی گھر میں گھس گئے ان کو بتایا کہ یہ لوگ میرے پیچھے مال لوٹ لیا اور میں بچ گیا ہوں مجھے پناہ دے دوں پناہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کوئی صبح کے قریب کا وقت تھا رات تھی گھر میں گھس گیا حضرت زینب صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نگری آئی اور جیسے ہی صفحے کھڑی ہو گئی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے حضرت زینب نے مسجد میں آواز لگائی کہ لوگ لوگ ایک دم متوجہ ہو گئے خواتین کی صفوں سے آواز آئی کہ مسلمانوں میں زینب بنتے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں نے ابو العاص کو پناہ دیتی اب ابو العاص کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وقت پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اگر یہ جی صحابہ جتنے بھی جانے ساتھ تھا آپ نے پھر بھی چاہا کہ آپ صاحب کو بتا دے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ لوگوں آپ نماز پڑھانے کے لیے مسلط کری آپ نے کہا جیسے کہ یہ آواز تم لوگ ابھی سن رہے ہو اور اس آواز سے تمہیں جو اطلاع ہوئی ہے مجھے بھی یہ اطلاع ابھی ہوئی ہے یعنی یہ تمہارے ذہن میں کسی کے بھی نہ آئے کوئی پہلے سے باپ بیٹی کو پتہ تھا حالانکہ صحابہ بالکل ایسے لوگ نہیں تھے جو ایسا ہوئے گمان کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع نہیں دیا کرتے زینب کو فلاح مل گئی صبح ابو العاص آئے اور حضور کے ساتھ بلا تھا حضور نے زینب کو کہا فجر کی نماز کے بعد کہا کہ چونکہ اب ہجرت ہو گئی تھی ہر زینا بھیجت کر کے آگے احکامات ان پر لازم ہو گئے تھے وہاں جو نہیں تھے آپ نے کہا کہ بیٹی اکرام کرو اس کا اپنے شوہر کا اکرام کرو مگر قریب مت ہونا اس کے اب وہ تمہارے لیے جائز نہیں باوجہ کافر رنگ مسلمان ہے کافر تو اس کو قریب مت ہونے دینا باقی اس کا تمہاری پناہ میں ہے تم نے اس کو دیا تو اس کے ساتھ جو اکرام کر سکتی ہو کرو تو صبح صحابہ کو حضور نے کہا کہ ابو ابوالآس واپس جانے لگے تو حضور نے کہا کہ بھائی جو تم لوگوں نے مال اس کا لیا ہے وہ تمہارے لے جائز ہے واپس نہ کرنا چاہو تو تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے وہ غنیمت ہے دے دو تو ابو الآس اچھا آدمی ہے مرضی تم لوگوں کی سیرتھگاروں نے لکھا ہے کہ حضور کی منشا کی معمولی سا رخ دیکھتے ہوئے صحابہ ہر وہ چیز واپس لے آئے جو ابو راس سے لی تھی اور کوئی کہتے ہیں ڈول رسی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی یہ بھی نہیں چھوڑی کسی نے اپنے پاس ایک ایک چیز ان کی پوری کر لی کسی نے ابراس سے کہا کہ تو راستے مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو اگر ابھی میں مسلمان ہوتا ہوں تو اس میں جبر محسوس ہوگا جیسے میں پکڑا گیا دوسرا لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید میں یہ مسلمان اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرا مال تم لوگوں کے پاس ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے مال واپس کر دو کیونکہ مسلمان کا مال تو غنیمت نہیں ہوتا غنیمت تو کافر کا مال ہوتا تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کا اسلام نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک کہ ہے اسلام میں جبر تو ویسے بھی نہیں کسی نے کچھ نکالنے کسی کو نہیں پتا طل کا پروگرام کیا تو ان کا مال واپس کر دیا انہوں نے اپنا مال لیا اور مکہ روانہ ہوگا واپس شام جانے کی بجائے واپس مکہ چلے گئے اور مکہ جا کر سارے مکے والوں کو جمع کیا اور ہر ایک کی پائی پائی واپس لوٹا دیا کہا کہ اپنا سامان واپس لے لو میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تو میں واپس آ گیا پھر کہا کہ اب تم میں سے کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ جس کی کوئی چیز میرے اوپر واجب الادا ہو کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں کہا تو پھر سنو کہ میں محمد الرسول اللہ پر ایمان مان لاتا اور میں مدینہ جاؤں یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس قسم کا ایمان مان کہ جب میرے اوپر نہ یہ الزام ہو تو کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے ایمان لایا کہ مجھے میرا مال چاہیے اور کافر یہ نہ سمجھے کہ مدینہ ہمارا مال لے کر مدینہ بھاگ گیا اور ہمارا مال کھانے کے لیے ایمان لے کر آئے یہ پختہ مومنوں کی ایسی نشانی ہوتی پکے مومنوں کی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی کہا کہ ابو العاص بہت ہی اچھا داماد تھا اس نے کبھی زینب کو تکلیف نہیں پہنچائی اور اس نے ہمیشہ جو وعدہ مجھ سے کیا اس کو پورا کیا رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے قیدی جو بدر کے تھے وہ حضرت حضور کے چچا اور آپ کے بڑے بے تکلف دوست حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بدر میں آئے تھے قیدی قیدیوں حالانکہ حضرت عباس مکہ کے زمانے میں حضور کے لیے ایک ڈھال بنے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ بیعت عقبہ کے موقع پر جب انصار آئے تھے اور مینا میں بیعت ہو رہی تھی اس بیعت کے موقع پر بھی حضرت عباس حضور کے ساتھ آئے تھے اور انصار سے حضرت عباس نے بڑی گفتگو فرمائی تھی کہ تم لوگ یہ ان کی ذمہ داری دے رہے ہو لیکن یہ کو معمولی ذمہ داری نہیں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کا جب موقع آیا تو انہوں نے حضور نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ بھی دیں انہوں نے اپنی ناداری کا عذر کیا کہ پیسے نہیں اچھا اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب کسنے والوں نے جب کہہ دیا وہ جنہوں نے کسا تھا انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا بہت کھینچ کے کس دیا تھا بندہ جب بندھا ہوا ہو اور رسی ٹائٹ ہو تو تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا اس کے قریب ایک خیمہ تھا جس میں قیدی تھی تو آپ نے حضرت عباس اس رسی کی کے تناؤ کی وجہ سے رات کو کراتے ہیں آوازیں آتی نہیں ان کی تکلیف کی اور حضرت عباس کی آواز اپنے کام میں پڑنے کی وجہ سے رسول اللہ ساری رات سو نہیں سکی چچا تھا اور چچا بھی بڑے محبوب چچا تھے حضرت حمزہ کے بعد حضرت عباسی سے آپ کا سب سے زیادہ گہرا تعلق تھا تو انصار کو پتہ چلا کہ حضور چونکہ انصار نگرانی کر رہے تھے قیدیوں کی تو سب سے پہلے تو جا کر عباس کی گرا کھول پھر یہ سوچ کر کے حضور کو تکلیف پہنچی ہے اور اب آپ حضور کے چچا ہیں تو انصار نے ایک ایسی تعبیر اختیار کی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کیا سلیقہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا اور ادب کے کس درجے پر خائز تھے آپ کو پتا ہے اس بات کیا کہ حضرت عباس کی جو دادی تھی یعنی عبد المطلد کی جو والدہ تھی وہ مدینہ کی تھی پہلے یہ بات گزری ہے ان کے بیٹے سلمہ بنتے عمر ان کا نام تھا اور یہ عبد المطلد جن کا اصل نام شہبہ تھا یہ یہی مدینہ پیدا ہوئے تھے کیونکہ ان کے والد ہاشم شادی کر کے شام میں جا کے فوت ہو گئے تھے پیچھے سے بچہ پیدا ہوا تھا مدینہ میں جن کو بعد میں آ کر مطلب لے گئے تھے چچا لے گئے تھے تو عبد المطلب کی جو ماں تھی عبد المطلف کی ماں کا مطلب ہوا کہ وہ کس کی دادی ہو گئی حضرت عباس کی دادی ہو گئی عباس عبد المطلف کے بیٹے تو دادی مدینہ کی تھی تو انصار نے یہ رشتہ نکالا یہ نہیں تو حضور کے چچا ہے اس کا بوجھ حضور پر نہیں ڈالا حضور کے پاس سال کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو ویسے ہی چھوڑ دیتے کیا کہا کہ ہم کس کو اپنے بھانجے کو ان کی دادی ہمارے مدینے کی تھی تو یہ ہمارا بھانجا ہوگا تو کہا رسول اللہ ہم اپنے بھانجے کو فدیہ لیے بغیر چھوڑنا چاہتے اصل وجہ کیا تھی کہ حضور کے چچا ہوں. لیکن یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے چچا کو چھوڑنا چاہتے کہتے تھے کہ ہم اپنے بھانجے کو چھوڑنا چاہتے تو حضور نے فرمایا نہیں بغیر فدیے کہ تو نہیں فدیا تو لیا جائے گا اور پورا لیا جائے گا بلکہ حضرت عباس سے تو زیادہ لیا گیا حضور نے اپنے کچھ رشتے سے زیادہ فتیا لیا تو کہا کہ حضرت عباس کو جب کہا کہ فدیا ان کا پیسے نہیں حضور نے کہا کہ وہ اپنی بی بی ام فضل کو جو آپ پیسے دے کر آئیں آنے سے پہلے جو اس کے پاس رکھوا کر آئیں نے کہا کہ خدا کی قسم ان پیسوں کا تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ بلا شبہ رسول اللہ ہیں کہ ارشد اللہ الہ اللہ ارشد وال محمد رسول اللہ کو ایمان سے ان سے جو پیسے لیے گئے تو زیادہ لیے گئے تو اللہ چل شاہ نے اس پر یہ آئےت نازل کی تسلی کی تسلیق ہے قل من من اللہ غفور الرحیم کہ اے نبی ان قیدیوں سے کہہ دیجیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہے کہ تم اس فدیے پر افسوس نہ کرو جو تم نے دیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کوئی بھلائی دیکھے گا یا فی قلوبکم خیرن اگر اللہ نے تمہارے قلوب کے اندر کوئی خیر دیکھی یوکما گم تو تمہارے اللہ تعالیٰ اس تو جو یعنی تمہارے دل میں بھلائی کا مطلب کیا ہے کہ تم اسلام لے آؤ اگر تم یعنی دل سے اسلام لے آؤ گے تو جو تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ عطا کر دے گا اس کا بدلہ خیر امین ماؤ کی زمین کو کہیں زیادہ تم کو عطا کر دے گا اور ایک اور چیز بھی دے دے گا اور وہ کیا ہے وہ یقر لم تمہیں بخش بھی دے گا اللہ تعالیٰ معافی بھی کر دے گا آخرت کے اندر تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ جل شاہ نے مجھے سو اوقیا مجھ سے لیا گیا تھا سو اوکیا سونے کا ایک مقدار کہتے ان سو اوقیا کے بدلے اللہ پاک نے مجھے سو غلام عطا فرمائے اور سو کے سو تاجر تھے میرے سو غلام سو تجارتیں کرتے تھے جن کا سارا نفع مجھے آتا ہے کہتے یہ وہ بات میرے ساتھ اللہ نے پوری کی کہ تمہیں اس سے اگر تم دل سے ایمان دیا ہے تو اس فدیے سے بدر جہاں کہیں زیادہ تمہیں دیں گے اور کہتے تھے کہ میں امیدوار ہوں اگلی بات کہتے کہ وہ یق کہ اب آخرت کے اندر اللہ پاک ہمیں بخشش بھی عطا فرمائے گا دنیا کی بات دنیا میں پوری ہوگی آخرت کی بات فرمائے گا آخرت کے اندر پوری ہوگی اللہ چلشان ہو ان حضرات کے صدقے تو فیل ہمیں بھی صحیح معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے وہ آخرت عام